ان الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضل من ربكم فإذا فا افضتم من عرفات فذكروا الله عند المشعر الحرام وذكروا كما هداكم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 اور پھر یہاں عند دل الحرام کہا یہ بہت حکمت کی بات ہے صرف یہ نہیں کہا کہ مشعر حرام آ کر تم ذکر کرو یہ نہیں کہا بلکہ فرمایا فض کو روح ہوند الحرام ہے حرام کے نزدیک آ کے تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو یہ عندہ کے اضافے کے ساتھ بہت بڑی گنجائش نکل آئی کہ اس میں پھر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 تو مکے والے کہتے تھے ہم نہیں اللہ تیرا کوئی شریک بناتے ہاں لا شری کا یا اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے ہماری طرف سے تیرا کوئی شریک نہیں اللہ شریح کا لکا تم لے کو ہوں ہاں جس کو تون نے اپنا شریک خود بنا لیا اس کو ہم مانتے ہاں ویسے آپ نے سنا ہوگا یہاں بھی ہاں یہ عقیدے پائے جاتے ہیں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 تو اس سے ایمان تباہ ہوتا ہے عقیدے برباد ہوتے ہیں ثم دو من حیث وفاد الناسو وستطفر اللہ ان اللہ غفور الرحیم ثم عفیدو پھر لوٹو تم من حیث جہاں سے افاد الناس سو لوٹیں لوگ وسط فر اللہ اور اللہ سے استفار کرو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 اللہم اجعلنی من التوابین مجعلنی من المتطاہرین یہاں بھی توبہ وضو کروایا توبہ سکھائی کوئی کتاہی نہ ہو گئی ہو احساس یہ رہنا چاہیے نماز مکمل کرو تا استغفر اللہ کہو حج کے سفر سے واپس آؤ تو استغفر اللہ کہو ثم افیدو من حیث و افاد الناس و استغفر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 فتقور اللہ تنا فنیا وما لہو فل آخر من خلاق ومن ہُم قول اوربنا تنا فد دنیا حسن تم و فل آخر ہسن وقنا ادا بنار الاسیب مما کَ سب سری الساب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 من وہ شخص بھی ہے یقول جو کہتا ہے رب بنا آتنا فی دنیا حسنا اے ہمارے رب ہمیں دنیا کے اندر عطا کر بھلائی وفیل آخرت حسنا اور آخرت میں عطا کر بھلائی وقنا عذاب النار اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے الائقا یہ ہیں وہ لوگ